عرم کا تیسرا آنسو ہانس کرسچن اینڈرسن سید ارفان علی ڈاٹ کام ارم اور ماں کی محبت ارم اپنی امی سے بے حد محبت کرتی تھی اور امی ارم سے ابو کے فوت ہونے کے بعد امی کی صحت خراب ہوئی تو ارم لاہور آ گئی ایک گھر میں کام کرنا شروع کر دیا پھر اس پر چوری کا الزام لگا مالکوں نے بے حد مارا اس کی امی کو احساس ہوا کہ ارم مشکل میں ہے اسے اپنے ساتھ لے آئیں مگر ارم کی حالت بے حد خراب تھی امی بستر کے قریب اپنی بچی کی خراب حالت دیکھ کر روتی رہتی انہیں خوف تھا ان کی پیاری بیٹی انہیں چھوڑ کر دنیا سے چلی ہی نہ جائے باہر سخت برف باری ہو رہی تھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں ایک بوڑھی عورت گھر میں آئی یہ دراصل موت تھی جو ارم کو لینے آئی تھی ماں تین دن سے مسلسل جاگ رہی تھی ایک منٹ کے لیے نیند آئی جاگی تو موت ارم کو اپنے ساتھ لے گئی تھی ماں روتے ہوئے باہر بھاگی ارم ارم تم کہاں ہو باہر ایک عورت کالے لباس میں نظر آئی یہ رات تھی کہنے لگی ارم کو موت اپنے ساتھ لے گئی ہے جو ہوا سے تیز سفر کرتی ہے جس کو لے جاتی ہے وہ واپس کبھی نہیں آتا ماں بولی مجھے بتاؤ وہ کدھر کو گئی ہے ہاں بتا سکتی ہوں مگر پہلے مجھے وہ لوریاں سناؤ جو تم ارم کو سناتی تھی روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ عرم کی امی نے التجائیں کیں کہ مجھے راستہ بتا دو مجھے اپنی پیاری ارم تک جانا ہے مگر رات بے رحم تھی روتے ہوئے امی نے لوریاں سنائیں تو پھر رات نے راستہ بتایا جنگل میں گزرتے ہوئے ایک کانٹوں بھرا پودا نظر آیا اس سے ارم اور موت کا پوچھا مجھے علم ہے مگر اس برف باری میں میرا حال خراب ہے مجھے گرمی کی ضرورت ہے ماں نے کانٹوں کو اپنے سینے سے لگا لیا جسم سے خون نکلنے لگا پودا ماں کی محبت کی گرمی سے ہرا بھرا ہو گیا مگر ماں نے اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کی پودے نے راستہ بتایا اور ماں پھر بھاگنے لگی تاکہ ارم کو موت سے واپس لے ماں اپنی بچی کے لیے ہر تکلیف اور دنیا کا ہر غم برداشت کرنے کے لیے تیار تھی اب اسے دریا پار کرنا تھا کیا کروں کچھ اور سمجھ نہ آیا تو پانی پینے لگی بہت ٹھنڈا پانی کے پانی ختم ہو جائے گا تو دریا پار کر لوں گی مگر یہ کہاں ممکن تھا دریا بولا ہاں تم دریا پار کر سکتی ہو میں تمہیں خود دوسرے کنارے تک لے جاؤں گا مگر مجھے موتی جمع کرنے کا شوق ہے تو یہ آنکھیں مجھے دے دو اپنی ارم کے لیے میں جان بھی دے سکتی ہوں ماں رونے لگی اور آنکھیں دریا میں گر کر دو قیمتی موتی بن گئی دریا پار کر کے تکلیفیں سہتی ہوئی ماں ایک شاندار عمارت تک پہنچ گئی مگر وہ تو اپنی آنکھیں دنیا کی تکلیفوں میں کھو چکی تھی اب اندھی تھی کیا موت یہاں ارم کو لے کر آئی ہے ایک بوڑھی عورت جس کے سفید بال تھے بولی ہاں یہ موت کا گھر ہے مگر تم یہاں تک کیسے آ میں ماں ہوں میری محبت سب کچھ کر سکتی ہے خدا نے میری مدد کی میری ارم کہاں ہے مجھے بتاؤ یہاں بہت سے پھول ہیں یہ دراصل بچے ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں تم ماں ہو اپنی ارم کے دل کی دھڑکن ان پھولوں کو چھو کر پہچان سکتی ہو مگر مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گی ماں بولی میں تو اندھی ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ہاں مجھ سے میری جان لے سکتی ہو مجھے اپنے کالے لمبے خوبصورت بال دے دو اور میرے سفید بوڑھے بال لے لو ماں نے خوشی سے اس بات کی اجازت دے دی اور ہر ماں ایسا ہی تو کرتی ہے بچے کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے زمانے کی پریشانیوں سے بچے کو بچاتے ہوئے اپنے بال سفید کر لیتی ہے ہزاروں پھولوں میں اپنی ارم کے دل کی دھڑکن کو ماں نے فوراً ہی پہچان لیا یہ ہے میری پیاری ارم اسی دوران موت بھی وہاں آ گئی تم کیسے یہاں تک پہنچی مجھ سے بھی پہلے میں ماں ہوں اب ماں موت کو روک رہی تھی کہ وہ اس پھول کو نہ توڑے جس میں ارم کا دل دھڑک رہا تھا موت بولی میں خدا کے احکام پر عمل کرتی ہوں کون مجھے روک سکتا ہے میں روکوں گی میں ماں ہوں ماں رو رہی تھی درخواست کر رہی تھی میری ارم مجھے واپس کر دو پھر غصے میں آ گئی اگر میری بچی مجھے واپس نہ دی تو پھر تمام پھول توڑ دوں گی سب کچھ تباہ کر دوں گی موت نے جلدی سے کہا تمہیں اپنی بچی کا تو خیال ہے مگر کسی اور ماں کا دل ٹوٹ جائے گا اس کا خیال نہیں کوئی اور ماں بھی پریشان ہو جائے گی ارم کی امی نے گھبرا کر کہا نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی موت نے ہمدردی سے کہا یہ لو دریا سے یہ موتی ملے تھے یہ تمہاری آنکھیں ہیں اب اس کنویں میں دیکھو ان دو پھولوں کو جو تم توڑنے والی تھی تمہیں ان دونوں بچیوں کی تمام زندگی نظر آئے گی ارم کی امی نے کنویں میں دیکھا ایک بچی کی خوشیوں بھری زندگی تھی ہر طرف مسکراہٹیں اور دوسری بچی کی حالت بےحد خراب تکلیفیں بیماریاں غربت دکھ موت بولی یہ خدا کا قانون ہے اس کی مرضی ہے میری بچی کون سی تھی خوشیوں والی یا تکلیفوں والی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے ہاں ان میں سے ایک تمہاری بچی ضرور تھی اسے خوشیاں ملنی تھیں یا تکلیفیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے ماں درد سے بے حال چیخی موت تم نے درست فیصلہ کیا تھا خدا کے لیے میری بات نہ مانو اور میری بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ میرے آنسوؤں کو نہ دیکھو کہیں میری بچی وہی نہ ہو جو بڑے ہو کر اتنی تکلیف میں مجھے دکھائی دی وہ رو رہی تھی خدا سے درخواست کر رہی تھی میرے خدا میں نے جو کچھ کہا روئی ارم کی واپسی کی دعائیں کی انہیں نہ سن آپ کی مرضی اور فیصلہ درست ہوتا ہے انسان کم عقل ہے مجھے معاف کر دے اور جو تیری مرضی ہو کر آپ کا فیصلہ ماننا ہی انسان کے لیے بہتر ہے دو کچھ نہیں کہا کل جب نکالے تو میں نے, پوچھا اسے, میں, نے کھا گئے, میں نے کہا تم نے نہیں کھائے میں مار, اس کو مارنا شروع کر دیا مانی نہیں ہے کبھی کہاں رکھ دیے کبھی کہاں رکھ دی سارا میں پھولتی رہی ساتھ میں اس کو مارتی رہی کہ مناتے مناتے مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کو مار دیا